گاڑی گاڑی کو ٹور بنا چلے تو ہو سوچ ہو <coughs> وقت خراب کرو منڈو سے بتا نہیں جایا پہنچنا لاہور پہنچ لو کراشے پورے لابی جو اہا ایسا ایسا ایسا آتا ہرم حقی آتا پاتا ہو ایسا اہا واج ودر ایکری جو ودر ایکری جو پیل چاہ پردار محمد صلی اللہ سری ہم نے اجتماع کیا استعمال کس تاریخ کو ہوا تھا جی؟ <تصفح> <تصفح> <تصفح> <ستائش> اس کے میں میں ایک ڈگری کالج بھی ہے وہاں میں بیان کرایا پرنسپل صاحب کا ہمارا پرانا واقف تھا اس کے دفتر میں ہم بیٹھے وہاں سامنے لگا ہوا تھا وہ ہی مطلب یہ ایک جیسے وہ فریم سے لگا ہوا تھا تو سے کہا کہ یہ سرج آ... میں تو, پہلا ملک تھا، تو کہا ہے تو لکھا ہوا ہے کالح مت اللہ اللہ تعالیٰ کی بات ہی و برتر ہے کس کے لگایا ہوا تھا جی بتائیں انہوں نے حدیث کو رد کرنے کے لیے یہ لگایا ہوا ہے کہ <سلام> اللہ کی بات ہو چاہیے نزب اللہ رسول اللہ کی بات نہیں چاہیے رسول اللہ کی بات اگر اپنی بات ہوتی نہیں تو الگ بات تھی تو میرے گئے اما کو اپنی خواہش خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے جو بات وہ کرتے ہیں یعنی وہی نہیں کا وہ, وہ تنداضل ہوتی ہے وہ اس کو محفوظ کرتے ہیں آپ کو لکھ کر لکھوا کر دیتے ہیں اور تو وہ جو بولتے ہیں وہی کے علاوہ اپنا کلام ہے یہ جو بات یہ بولتے ہیں وہ اپنی خائی نہیں بولتے ہیں بلکہ یہ بولتے ہیں وہ سارا کا سارا وہی ہے لہٰذا اگر آپ نے مذاق کیا ہے تو آپ نے مصنون مذاق کا طریقہ سکھایا ہے تو بھی وہی کی رہنمائی میں ہو. ایک عورت آئی تو یار اللہ اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمائے تو نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت کو نہیں جائیں گی بڑی پریشان ہوگی یہ کیا ہوگا بوڑھی عورتیں جنت کو نہیں جائیں گی تو پھر اگر پریشانی لاحق ہوئی تو آپ نے پھر سے مذاق کے طور پر کہا کہ جو جنت کو بوڑیاں جوان ہو کر جائیں گی تھوڑا سی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جوان ہوتی ہو بھی ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے تھوڑا سا کھا کے اور جو عورتیں بھی جائیں گی بوڑھیاں جائیں گی جنت کو جوان ہو کر جائیں اس کے ساتھ مزاق مل کیا آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کھا رہے تھے تو ان سے آپ نے فرمایا کہ آنکھ بھی دکھتی اور کھجورے بھی کھا رہے ہوا سید میں آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں نہیں دکھ رہی ہے ٹھیک ہے کوئی دوسرا وہ مجھے حوالے کے ساتھ یاد نہیں آ رہا کہ اس میں کھجورے کھاتے ہوئے گیا ترین سامنے رکھ دی اور کھا کے ساری کھجورے آپ کھا گئے انہوں نے کہا اس کا مطلب کہ آپ گکھیوں سمیت کھا گئے گیا کہ یہ شری مزاح کا شری طریقہ بتانے کے لیے اور وہی کی رہنمائی میں ایک حدیث شریف ہے اس کو کہتے ہیں حدیث خرافا حدیث خرافا حدیث, حدیث, حدیث خرافہ جو ہے تو یہ خرافہ ایک آدمی تھا اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو جنات لے گئے تھے اور کافی کو غائب رکھا تو اس کے بعد واپس آیا تو عجیب عجیب کہانیاں سے جو آلات دیکھے ہوئے تھے جنوں کے کو اسناتا تھا تو ان کو خرافا کی کہانیاں مشہور ہو گئی تھیں عدیث خرافہ جو ہے تو اس میں حضرت عائش کا حضور صد اللہ علیہ وسلم نے اس سات کی کتنی عورتوں کا عبد خامدوں کے بارے میں تبصرہ جو ہے تو سنایا ہے کہ اس عورتوں کی یہ نفسیات ہے کہ یہ جب اکٹھی ہوتی ہیں تو خامنوں پر تبصرہ کرتی ہیں ضروری مہمان بھی خوش ہو رہا ہے کہ میری شا, جو شادی ہوئی ہے میری بھی بی تبصرہ کرے گی آرو بھی تبصرہ کرے گی اس لیے تو شادی میں ٹاپی نہیں پہنی تھی کہ مجھ کو بیوی بی مارکا بی ٹاپی کے بغیر اسمارٹ آر سے میں دیکھ لیا حاجی میری زیادہ کر لے پھر ٹوپی پہنے گی حاجی وہ بڑا ہنس رہا ہے میری بھی کرے گی حاجی یہ نفسیات ہے یہ بکھی ہوتی ہے خاملوں پر تبصرہ کرتی ہے کا ہے کہ نہیں ہے سخت ہے کہ نہیں ہے حاجی اور اس کے بعد تبصرہ دیکھیں گے تو دوسرے خرافہ میں جو ہے تو وہ سات عورتوں کا کتنی عورتوں کے خامدوں پر تبصرہ ہے تو اسے بتایا گیا ہے کہ اتنا تبصرہ جائز ہے اتنا تبصرہ پہ کر سکتی ہے کیونکہ ان کی ایک نفسیات ہے تو اس کو اگر آپ بند کریں گے نفسیاتی تقاضوں کو بند کریں گے تو بند ہوگا نہیں اس کو اگر شریر کے سانچے میں ڈھال کر ان کو دیں گے تو اس کو اس پر عمل کر سکیں گے اور ان کی ان کی جو نفسیاتی تقاضا ہے اس کا او کیا کہتے ہیں اس پر رکاوٹ بھی نہیں لگے گی کہ جو ان کے لیے ناقابل برداشت پڑ جائے اور یہ جی کر رہا تھا کہ وہ جو بھی بولتے ہیں وہ وہی ہے اس طرح نے وہی کی دو قسمیں کی وہی مطلوب وہی غیر مطلوب وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہو تلاوت کی جانے والی وہی وہ قرض مجید ہے وہی غیر مطلوب حدیث شریف جو وہی کی تلاوت نہیں کی جاتی یعنی؟ لیکن بہرحال ہے وہ وہی, وہی ہے اور جس طرح ختم قرآن ہوتا ہے نا آج کر کے لوگوں میں تو ختموں ہو کر وہ آ جائی ہو گئی ختم ہو گیا نہیں جی. کچھ وہ پہلے عدیشوں کے رد سے کچھ پنچیریوں کے رد سے جی. اس کی, وہ کسی عمل کی جو اس کا خ... بےدت رات پہلو اس کا رد کرنا چاہیے عمل کوئی مکمل ختم کر لینا بہت بڑے فائدے سے محروم ہو جاتے لطیفہ سنا ہوں ایسے لوگ سنیما بنا رہے تھے تو مارل کھڑی کرتے تھے گر جاتی تھی جی. کھڑی کرتے تھے گر جاتی تم نے اپنے علاقے کے مسجد کے اماموں کو چمک بھی نہ جی ایک جگہ اپنا رہے ہیں اس کے لیے ختم کرنا ہے ختم کر کے دعا کرنا ہے ختم کر کے دعا نہ کرائیے مارت کھڑی کیوں نیت اگر اللہ کی رضا کی اور اللہ کی رضا کی نیت نہ ہو اور آخر کی نیت نہ ہو تو کلام تو بڑا زوردار ہے نا جس کے اس مقصد اس کو پڑھیں گے وہ گاندھی بھی سوریہ یارسین پڑھ کر جلسوں میں جاتا تھا اس کی حوت حاصل کر کے غالبانے کے لیے دنیا دنیا کے فائدہ آج کا ایسے جیسے کہ ختم ہوتے نا پہلے زمانے میں ختم بخاری بھی ہوتا تھا مجھے یاد ہے میں جب بچپن میں تھا ہمارے سامنے خطر بخاری پر کوئی نہیں ہوا ہم سے کوئی چار پانچ سال پہلے تک ہمارے گاؤں میں خطرے بخاری ہوئے ہیں تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ پڑے ہوئے علماء کو کر سکتے تھے کہ راؤ تو آدمی کر لیتا ہے نا اور عزیز علماء ہی پڑھ سکتے تو علماء اس کے لیے تیس آدمی جمع کرنے تیس پارے بخاری شریف کے تیس آدمی جمع ہوتے تھے پھر جو ہے میں مجھے یاد ہے کہ جو ختم دماغ پاک کرایا کرتے تھے نا اس میں شام کا کھانا پھر بعد میں چائے کا ہوگی ہمارے بچپن میں چائے کا رواج زیادہ نہیں ہوا تھا اصل کو چائے بھی دینا شام کا کھانا بھی دینا اور سات چار آنے سی آدمی بھی زیادہ ہے چار آنے اس بعد میں چار آنے کا گیا تھا چار کلو دودھ آتا تھا واج کر کے سات سو روپئے دودھ کیسے کرو ایس 25, 25 25 سبی سبی. دی دی ہماری ہماری گائے گبن ہو گئی تھی تو میں اٹھائیس روپے پانی والا دیا اٹھائیس روپئے کلو اچھا بخاری کا جو ہے تو اس کو ایک روپیہ دیا کرتے تھے تو ہو ہو گیا سولہ کتنا ہو گیا چار روپے کا چار کلو دوسرا تھا روپئے کا چار کلو تھا چار آنے کا ایک کلو روپئے کا چار کلو تھا کوئی آج کل کے ساتھ سو روپیہ کچھ گزارے کی چیز تو ہوگی نا جی ختم کی گزارے کی چیز ہوگی تو اس وقت ابیز کا صبح شاد میں ابھی کا دور دورہ نہیں شروع ہوا تھا فکا ہی چلتا تھا صبح سال میں افغانستان میں تب بھی فکا چلتا ہے آپ جو پاکستان سے پڑھ کر لے گئے ہیں یہ حدیث لے کر گئے ہیں تو اس میں علماء نے کچھ فتوی کیا ہوا تھا کہ یہ ختم کا معاوضہ نہیں ہے پڑھنے کا معاوضہ نہیں ہے بلکہ اس نے جو وقت دیا ہے اس کو کہتے ہیں ہب سے وقت ہب سے وقت کا معاوضہ ہے تو کچھ جائز کرنے کا کچھ فتوی سلو سے کیا ہوا تھا تو خیر وہ بخاری ختم ہوتا تھا تو بات عرض کر رہے تھے غیر مطلو ہے اور بلکہ یہ بخاری شریف پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے دعا کا قبول ہونا ہے ساری بات بلکہ بخاری شریف میں جہاں بدرین کے نام ہے بدرین کا نام جب درس میں پڑھاتے ہیں تو اس کو کتاب کو بند کر کے دعا کرتے ہیں جہاں بدر والے صاحبہ کا نام دیے جاتے ہیں وہاں دعا قبول ہوتی ہے سبحان اللہ تو بات کیا کرنی تھی جی شروع کہا یہ اس نے لکھا, لکھا تو کلیمت اللہ علیہ علیہ ہے لیکن لکھا, لکھا سے خراب نیت سے تو او خیر برکار جو میں نے بیان ہی حفاظت حدیث پر کیا حفاظت حدیث پر بیان کیا اور اس میں خیر یہ بات میں نے بہت ضروری سب سے ضروری بات یہ کہی کہ پر ویز نے اپنے میں ایک بہت بڑا جھوٹ بولا ہے اور وہ او جھوٹ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ادیش دو سو سال بعد لکھی گئی ہے اور وہ کسی پروری سے ساتھ بات بات کریں کہ اس کے علم کم تھا مطالعہ وسی نہیں تھا تو اس کو نہیں مانے <تص>. اس کے علم بھی ان کے حساب سے پوکھتا تھا مطالعہ وسی تھا تو اس بھائی جب مطالعہ وسی تھا تو اس بات کو جاننا چاہیے تھا جو عام اسلامی لٹریچر میں آئی ہوئی ہے نہیں تو جانتے ہیں جی اس نے کہا اس بات کو جھوٹ کہا دھوکہ دینے کی اس کو میں نے یہ فضل تالا میں تینتیس سال سے مدینہ مسجد میں جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں اس کو میں نے بہت اس بات کو وہ کیا اجاگر کیا جسے آپ لوگ ہائی لائٹ کیا فضل تعالیٰ اسلامیات کی کتاب ہے وہی چل رہی ہے جو پہلے سے ہے کہ بدل دیا روشن خیالوں نہ. है آج کل وہی ہے بدلسی ہے اس میں باقاعدہ تو جملہ شامل کیا گیا ہے کیا حدیث حضور صلی اللہ سامنے لکھی گئی جملہ ہے کچھ مجبورے آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں جہاں بول رہے تھے وہ بات کو کہنا چاہ رہا تھا عدل عبد اللہ بن اللہ میں شادی ہیں امر بناسا ہیں عبداللہ بن امر بناس عمر فاروق کے بیٹھے عبداللہ بن امر یہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے عبداللہ بن امر بناس یہ ہی عالم ہے عبداللہ بن مسعد بڑے عالم ہیں. عبداللہ چار چوتھا بن عباس عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن عمر. ان کے عبداللہ بنسول اللہ حضور صلی اللہ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی مجلس میں احادیث لکھا کرتے تھے تو کسی نے کو کہہ دیا کہ آپ ہر وقت لکھتے رہتے ہیں کبھی حضور صلی اللہ میں ہوتے ہیں کبھی آپ مزاق کر رہے ہوتے ہیں آپ ساری باتوں کو لکھتے ہیں اور اپنی ساری باتوں کی اس کا انتخل ہوا کہ لکھنے کی ہیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آپ نے دیکھا عبداللہ بن بناس اللہ کو کہ وہ نہیں لکھ رہے تو آپ نے پوچھا کہ آپ لکھ نہیں رہے ان کی یارس اللہ میں تو لکھتا تھا حالانکہ مجھے منع کر دیا ساتھوں نے منع کر دیا کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی کس حال میں ہوتے ہیں ہر بات کو لکھتے ہیں تو آپ نے اس زبان میں بارہ کچھ نگال کر پکڑ کر فرمایا کہ اس زبان سے غصہ غصے کی اور مزاق غصہ صرف ہے کسی حال میں بھی کبھی خلاف حد کوئی بات نہیں نکلتی غسا فرما رہے ہوں یا مذاق فرما رہے ہوں یا کچھ بھی فرما رہے ہوں بیان فرما رہے ہوں تشریف فرما بیان سارے کے سارے جو ہے وہ وہی غیر مطلوب ہیں وہ کبھی غیر معیاری باتیال مسلح صاحب کی زبان سے نکلے ہی نہیں کرتے وہ پھر حضور صاحب کی زبان بارک سید علم بیا ہیں سارے بیا کے سردار ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہوتا کہ اس دور میں جس طرح پہلے دور میں لوگ بیٹ ہوتے تھے اور اسلح کے لیے مختلف اعمال کرتے تھے مراقبہ کرتے تھے تو مجھے اس بات کا بڑا شرسدر تھا کہ اس دور میں مطالعہ جو ہے یہ مراقبے کا بدل ہونا چاہیے اصلاح کے لیے کتابوں کا مطالعہ یہ مراقبات کا بدل ہونا چاہیے ولید اعالا حضرت بولان شفت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رحمۃ اللہ علیہ جو چودہویں صدی میں مکمل ہوتی ہے اس کے مجرد ہیں ان کی کتاب تربیت و سالک کی تیسری جلد میں آخری سفر میں اس بات کو باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں کہ رات کا ملین احمد اللہ کی کتابیں پڑھنا اب استدار کے بارے میں مشورہ کرنا ہوتا ہے یہ استداعد ہے اتنا مشورہ لیتے آدمی کو اس استداد کے بارے میں مطابق پڑھنا یہ اسلح میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے اور اس کو ہم نے کافی عرصہ استعمال نہ کیا اہل حق نے اور باطل نے اس سے بہت بڑا فائدہ لے لیا مختلف پتے معلوم کر کے عیسائی سر جو پاکستان میں ہیں وہ مفت کتابیں آٹھویں نویں دسویں کے لڑکوں کو بھیجتے ہیں اور کتاب کے بارے میں ایسی بات ہے کہ گاؤں سے محمد خان آیا جو پہلے چیئرمین گزرا ہے تو وہ ہے تو نیسل عوامی پارٹی کا آدمی ہے تو اب جلسے کے لیے تو ادھر جایا کرتے ہوئے کہ جلسے مل سے تمہارے اپنا کام ہے رات میرے پاس گزارا کر وہ گاؤں کا ہمارا دوسرا کام ہے وہ اپنا دوسرا لگے گا جی باقی پارٹی آپ کی ضرورت بھی ہے جس پارٹی میں جائیں آپ مجھے تو اس پر کوئی جی جلد سے جلد سے آپ کیا کریں لیکن رات میرے پاس گزارا کرے کیا وہ ہمارے گاؤں کے آدمی ہو یہاں پر آتے ہو تو پشاور میں ہوٹلوں میں پھر ہے پارٹی والے آپ کو رات کی تو نہیں دے سکتے کرو ایک دفعہ آیا تھا اس نے آدمی سارے کیا خیالات خیالات شیع وہ کافی دیر بولا بولا بولا بولا اس سے پورا ایک مجھے سیاسی لیڈر ہے تو اس سے پورے داندار تقریب میرے سامنے تھی یار میرا خیال ہوا کہ پہلے میں اس کا کو جواب دوں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں یہ کہاں سے آ گیا اس کو یہ چیز ملی کہاں سے اس تک پہنچائی کس نے پہ؟ کیونکہ مولانا غربی رحمۃ اللہ کا علاقہ ہے تو اس نے کسی بادل چیز کو وہاں جملہ نہیں دیا اور جی مجھے ایک تفسیر جو ہے شیعہ لوگوں نے بھیجی تھی اور نے کہا تھا کہ سنی شیعہ متفق نے رہے تفسیر ہے اس کو آپ پڑھیں مفت کی بھیجی ہوئی تھی مفت کی شراب تو قرضی کو بھی حلال ہے کتاب کے بارے میں آدمی کہتا ہے کہ مجھے مفت دی جائے تو مفت راشی گفت اس کو میں پڑھوں گا باقی اگر آپ کہیں کہ کتاب پر خرچہ کریں وہ میں نے نہیں کرنا ایک ڈبی سے روٹوں کتنی کی ہوتی ہے آمتی. کسی کو پتا ہے جی نہیں پتا سارے بردا کتنا سر سب سے کم قیمت والی بیس روپئے کی ہوتی ہے قریب آدمی آٹھ سو روپئے والی بھی ہے آٹھ روپئے کی تو کچھ ہے نا گزارے کیا ہمارے سال والے کہہ رہے تھے سات روپئے بات روپئے نہیں کتاب کے بارے میں کہتا ہے کہ میں سگریٹ میں سگریٹ تو میں لے لوں گا کتاب میں کیسے اور اگر اللہ شیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی تو بتیس جلدیں موبائل ہیں اکتیس جلدوں کو پانچ سو ضرورت دینے کتنی ہوگی تیس کو ہی پانچ سو ضرب دینے پندرہ ہزار صفحات ان کے موائل ہیں ہمارا جو لٹریچر ہے تھانوی سلسلے کا تربیت لٹریچر پندرہ ہزار کے صفحات کے تو ہیں yani پھر مقبوضات اللہ فضات الجمیہ کتنی پچیس جلدیں ہیں اس کو تین سو ہزار دیں دوں جی؟ ساڑھے سات ہزار ساڑھے سات ہزار تو سفار تو تو نہیں. جو تقریر بیان تو نہیں ہے جو باتیں کرتے رہے ہیں تو ان کے کا اتنا کام کے لوگوں نے ملے تھے اٹھے بیٹھے ہیں کچھ بولا انہوں نے تو انہوں نے لکھا ہے چھایا کیا اور اس کے بیان القرآن تفسیر جو ہے تو اس کے علاوہ ہے کہ دنیا میں روح المانی جو ہے تو علامہ محمود بغدادی علامہ محمود علوسی بغدادی کی عربی کی تفسیر پہلے نمبر پر ہے اور علامہ قرسبی کی تفسیر بحر محیط جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے اشمار کی گئی ہے نا اور بیان القرآن جو ہے وہ کیا نام میں لیا تھا یہ دوسرا نام کیا لیا تھا؟ علامہ کرتبی سے بین القرآن ہے بلام تھانوی صاحب کا قدم آ اور روح المانی کے ہم پلر کریم صاحب نے کبھی دیکھی بھی نہیں پڑھنا ہمارے گاؤں میں ساتھ ساتھ اسکول میں کہہ رہا تھا کہ ٹائی کا تسکرایا تھا ٹائی دیکھی ہے تو ہمارے وقت میں تو مثلاً میں نے پرائمری اسکول میں پڑھتی ٹائی نہیں دیکھی تھی تو وہ کوئی لڑکے سے ٹافی ٹافی ایکسر نے کہا میں نے کھائی لی ہے دیکھی کیا میں نے کھائی دی بلکہ عجیب لطیفہ سداؤ اباری آٹھویں کلاس کا امتحان ہو رہا تھا تو ہمیں اس بعدوں نے کہا کہ کرکٹ میچ بھی امتحان میں آتا ہے تو لڑکوں نے کہا سب نے ہم نے کہا کرکٹ کیا چیز ہوتی ہے تو میرے پاس ایک انگریزی کی ڈکشنری ہوتی تھی جو کسی کے پاس بھی نہیں تو میں نے جینگر جینر ہوتا ہے اس کو میچ میں کھیل بھی ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا تھا کرکٹ کیا کھیل ہوتا ہے دیکھا ہی نہیں پھر ہم نے کہا کہ اسے اس پوچھیں کھیل کیسا ہوتا ہے سر مضمون لکھنا پڑے گا تو بڑے بوڑھوں نے پوچھا کہا کہ یہ تم جب ہائی اسکول میں جاؤ گے وہاں پر یہ ہوتا ہے کرگڑ تم دیکھو گے ہم نے کہیں مضمون اب آ بھی گیا تھا اللہ کا کوئی چیز دیکھی نہیں اللہ جی تو کیا بات دیکھی بھی نہیں پڑھی تو اور کے ایک ہوا اور اسٹیشن تھا ایک لڑکے کرچی لور کیا ہوگڑھے کا کہ ایک تو علی معلومات ہماری ہوتی ہے پھر جو چیز مفت بیٹر مل جائے اسی پر ہم یقین کر لیتے ہیں اس کے لیے کوئی اس کی حقیقت حال ہم پوچھیں وہ کسی سے پوچھتے ہی نہیں ایک اس دور کے فتنوں میں صحیح ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے کامرین کے پاس جانا بیٹھنا مشورہ کرنا کوشش کرنا اس کا ختم کرنا بہت دن بہت بڑی مارتے آدمی کو بس نماز شروع کر دیتا بس کہ دن سارا ہو گیا آج اڑکے کا آدھا ہو گیا کچھ ذکر اس سے کر لیے خود تلاوت کرے سارا دنوں ایک آدمی مجھ سے بیت ہوا مم. اور وہ ذکر اذکار کرتا گیا شرا ہو گیا ہا جو ایک اتفاق کی بات کو سامنے بالکل بہن میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے میرا دل ہوا اس کی پٹھائی کا اس کو میں نے مارے تھپڑ بشیر سے تھپڑ کو لگے تو تیزی سے لازمی آ کے لیے اس نے کہا جی میں فلانے میں پر پروفیسر تھا پر وقت میں تو میں نے اس زمانے بائیس روپے حکومت کے کھائے تھے سفیدوں کو نو وقت نوبت لے لو سفیدوں کا نو وقل ایسے نہیں میرا تھپڑ سے نہیں پنجاب کو جام میں کہاپڑا مارو تھا تو کیا کریں گے جی تو میں تو مسئلے کو اس طرح نہیں بیان کیا کرتا جس طرح کہ آپ کے مفتی صاحبان بیان کر لیتے ہیں تو بائیس ہزار روپیہ خل پتہ بائیس ہزار سے کیا کیا تھا اس نے کہا پلاٹ خریدا تھا کتنی قیمت ہے خریدا تھا بائیس بیچ میں یہ تھے اب اس کی قیمت جو ہے تو وہ تو پندرہ لاکھ ہے میں تو بائیس ہزار تو نہیں ہے تو بائیس ہزار ڈردے وہ تو سارے ادا کرو گے <سؤال> اچھا <دی. سؤال> باقی سارے مرائے لکھ سکتے کیے دیکھیں اس کی زندگی میں ایک حرام جو پڑا ہوا تھا اس کے بارے میں فکر نہیں اب آپ بتائیں ہمارے ساتھی گا وفا کر اس کی جو گاڑی تھی وہ چوری کے نکل گئی نئی گاڑی خریدی ہوئی نہیں اس میں ڈیزل کی نئی نئی گاڑیاں آئی نئے ماڈل آئے تھے کرولوں کے ڈیزل اوریجنل آئے تھے نا لینا لے لیے کسی کی دعا شاید قبول بولے کہ بس اس کو پاک صاف کر کے آگے کر لے باقی جبرین اسٹمپ نہیں چھوڑنا اس کو جبری سے کیا جائے جبری ریٹائرمنٹ کرائی سے مسئلہ جو جو. تو خدرو پودا جو ہوتا ہے وہ کتنا قیمتی کہ خجور کا ایک پودا جو میر خان میں کاج کرتے ہیں نا پانچ سو کا ملتا ہے کھجور کا بارہ لگاتے ہیں نا نرسری سے ایک پودا پانچ سو کا ملتا ہے ان کو کاش کر کے چھوڑ کے آدمی آ جائے نا تو پتے پوشاک ہے پت کرتے کرتے کرتے اتنی سے بڑی جھاڑی بنا لیتا ہے کھجور لگنے کے وقت تو اس پر کھجور اس کا دانا اس کا سائز دس پانچ کلو کھجوریں دس سے نکلیں گی تو, تو سو سال پانچ کلو دیتا جائے گا اپنا وہ کاش کرنے کا, کا خرچہ نہیں سکتا اس وہی پتہ وہ کاٹتا ہے کاٹتا ہے مالی چھ سال اس کو اوپر کرتا ہے تاکہ زمین سوکھ جائے ٹھہر جائے تو شے من کرتا ہے کھجور تو ایک پہلی فصل میں یہ اپنا سارا خرچہ نکال لیتا ہے مالی کا ہاتھ اس کو لگا مالی کا ہاتھ لگا اور جو تراش خراش کی اس کو صحیح رخ پر اوپر چڑھایا پروان چڑھایا اسے Hmm? اور اس کے بعد جو جگہ پر پہنچا تو اس لیے اس میں پوچھنا پڑتا ہے مشورہ کرنا پڑتا ہے آگے چلتے ہوئے کرتے کرتے اللہ کرتے ہیں کہ آدمی کامیابی سمجھنا ہار ہو جاتا ہے. اور عام طور پر اپنی تربیت کروانا سچ بات ہے کہ باقاعدہ فارغ و تاثیر علما دہ رہے تفصیل دو رہے حدیث کیے ہوئے تو اسے تربیت نہ کرائیں اناڑی کے ناڑی رہتے ہیں بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے اناڑی کے بولے عمل, عمل کے لحاظ کے ناڑی ہوں گے. معلومات ٹھیک ہوں گی آپ اچھا ہے تو معلومات آخر تک عمل کے لحاظ سے ناڑی ہوں کیونکہ تربیت کی ترتیب سے اپنے آپ کو گزرا گزارا نہیں اس ہے اس کے یہ نتیجہ ہے اور جب تربیت نہ ہوئی ہو تو بہت کام کی چیز اس درخ کا درخت کا میں تذکرہ کیا نا بہت زیادہ کام کی چیز اور بہت تھوڑا فائدہ آپ کو دیتی <tip> کو لطیفہ آپ کو سنا ہے پھر لکڑ کر کے دعا کرتے ہیں میں نے گھر سے لکڑیاں کاٹی نا درخت خشک ہے اس کو پہنچانا تھا منڈی تک پہنچانا تھا کیونکہ ہمارا جو میڈیکل کا ہے کالج کے جو ہمارے دختوں اگر کا کاٹنے کا بیچنے کا حکومت کا کوئی بندوبست نہیں تو سرکاری دخت نے کوئی حکومت لے تب نجی آدمی تو جس مثر بیچتے کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں سرکاری چیز کو تو صحیح ریٹ پر بیچنا ہی پڑتا ہے صحیح بیچ کر اس پیسوں کو مکان پر لگا کر میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ یہ اپنی جگہ پر پیسہ پہنچ جائے سرکاری پیسہ پہنچ کیوں کا بندوبست نہیں اس کو میں لے جا رہا تھا تو ایک بڑا ٹٹو بڑا موٹا لمبا ترنگا ریڑا ہے نا اس کو لایا میں سب سے کہا کہ یہ میں تین پھیرے میں لے کر جاؤں گا اور پچیس روپے پھیرا لوں گا پچہتر روپے آپ مجھے دے دیں خیر اس میں ایک پھیرا جب لے کر گیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تین اتنے پھیروں میں نہیں لے سکتا اور مجھے اس پر خرچہ زیادہ آئے گا اور یا اس کو اور اچھا گاس مل گیا وہ بھاگ گیا نہیں ہے گیا ایک دوسرے آدمی کو میں دیکھا اس کی چھوٹے سائز کی رہتی ہوں کمزور سی گھوڑی اس کے آگے باندھی باندھ کو اس کے ریڑے کو میں لے کر آیا اس نے اگر دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کو میں اس کے جو دو پھیرے تھے نا اس کو میں ایک پھیرے میں لے کر جاؤں گا اور پیسے میں لوں گا اس کے اس نے پچاس روپئے تو دو پھیروں کو اور اس میں سٹھ روپئے لوں گا دس روپئے سو پہ تک ہے رہا اور دا بتو گھوڑے کیوں پہ اپنی گوڑی کو دیکھو اور ایک پھیرے میں لے کر جاؤ گے تو اسے کہا اس بار کو تم چھوڑو۔ چھوڑو میں نے کہا چھوڑو کی بات نہیں ہے تو میرے سامنے ظلم کرتے ہو جانور پر میں کہا ظلم کرنے کے لیے چھوڑوں گا۔ نے کہا اس بار کو تم چھوڑو دادا کر دا, دا, دا, دا تھے گا اسے ساری لکڑی رکھی اپنی جی کھیت پر کھڑی ہے گاڑی میں نے کہا تھوڑا سا بیکاب نے ابھی تو علاقوں میں سواری کے لیے ٹانگے کے لیے گھوڑیوں کی تربیت کرتے ہیں ہمارے آپ کو جی؟ داد خپ بولا سکتا تھا ابھی بھی کوئی کوئی آپ کش نگر میں ہے کوئی کوئی ٹانگا اس گھوڑی کا ہے پرانا شوقین جو پرانا شوقین قوانین ہے نا وہ رکھا ہوتا ہے اس سے پر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ستر سال پہلے کا خان ہے یہ نیا نہیں ہے نی? سترہ سال پرانا ہے کیوں کہ اس کے پاس وہ گوڑی نسل والدی ہے تو جس دنیا کا مہمان آئے اس کو پہچان لینا اس کو بھی ہو جاتا ہے کہ دے ماں پہ چاند نے کہربیت یافتہ ہے کہ اگر کھینچ بھی سکتی ہے اس کا تجربہ ہے اس کا اور ٹوٹا وہ کٹو تھا ڈانگوں کو اگر پیچھے کرتے ہیں وہ کھینچ نہیں سکتا ہے تو یہی فقر فرق ہوتا ہے تربیت یافتہ غیر تب یافتہ آدمی کا اللہ پاک دے ہم فکر کریں اپنی تربیت کے بارے میں کوشش کریں اس لیے روزانہ مشق کرنی پڑتی ہے روزانہ کی مشق والا پہلوان والا سنایا یاد کو یاد ہے کہ نہیں یاد بغیر یہ دوسرا ہے ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ ہو رہا تھا ویٹ کسی نے دو من کسی نے چار من کسی نے آٹھ من دس من پہلوانوں نے اٹھائے تو ایک پہلوان آیا آخر میں اس نے ایک بڑے بیل کو کھڑا کیا میدان میں اور دوڑ کے آیا اس کی دونوں ٹانگوں میں پھر ہاتھ ڈالے کھڑا کیا اٹھایا اور مجھے میرے سامنے آیا اس کو اٹھایا اب دس من والے, من والے دس من بارہ من سارے پہلوان ڈال کے اس نے مقابلہ جیت لیا اب باقی پہلے وہاں نے کہا کہ پتھر پتھر تو ہم بھی اٹھا سکتے بیل اس نے کیسے اٹھایا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آیا اس نے بیل اٹھا لیا تو انہوں نے کہا آپ نے بیل کیسے اٹھایا اس نے کہا میں نے بیل ایک دن میں نہیں اٹھایا ہے چھوٹا سا چھوٹا سا بچہ میں نے لیا تھا تو روزانہ میں اس کے ایک گھنٹہ آیا اس کو اٹھانے کی میں مشق کرتا تھا اس کا جو ہے تو سائز بڑھتا گیا میری مشق بڑھتی گئی زیادہ اتنا بڑا بیل ہے میں اٹھا سکتا ہوں تو نہیں اٹھا سکتا آستہ hmm. آستہ ہوا ہے تو روحانی حال بھی آستہ بدلتا ہے بڑھتا ہے بدلتا ہے بڑھتا ہے بدلتا ہے بڑھتا ہے کرتے کرتے کرتے اللہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو مال کو پہنچا دیتا ہے hmm. ایک دن میں تو نہیں ہوتا عالمگیر مریض آیا تھا نا کہ اٹھے پر ریزیڈینس پہ تو ایک دن میں دم کیا دوسرے دن میں کہتے ہیں کہ سر ڈاکٹر ماکٹر منگ تو خیال تو میں نے کہا پلانے پیران والا پیر جائے آپ پیران بس بننا پہلے ڈاکٹر کوئی طلب ہو اعتقاد ہو قدر ہوئے کہ آپ سات دن رہیں گھر پر تو اللہ کرے گا خیر ہو جائے گی لے کر تو مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے ہمت کرے وہ اسی طرح دیکھیں یہ اصلاح نفس جو لکھی میں نے اللہ کا احسان ہوا تو اس میں تین درجوں میں سلسلے کو بیان کر کے اتنا آسان مختصر نصاب بیان کیا ہوا ہے کہ اس کے لیے چوبیس گھنٹوں میں ایک گھنٹہ آج بھی اپنے گھر پر دے تو اس کو اصلاح کا کافی ایسا نصیب ہو سکتا ہے چوبیس گھنٹوں میں ایک گھنٹہ لگتا ہے علی احمد کر لے تارہ سال احمد کر لے کہ اس کا ایڈیشن شائع کر لے اللہ کے ہوا اس کے چار ایڈیشن ختم ہوئی چار ہزار یہ تو پھیلی ہے جی پانچواں ہزار انشاءاللہ شائع اللہ شاید کریں گے جی. تو باوجود اس بدوکی کے زمانے میں تو اس میں ایک کوشش میں رکھی تھی کہ ایک تو مختصر ہو قیمت بھی زیادہ نہ ہو اور صفحات بھی زیادہ نہ ہو پڑھنے میں بھی, بھی آسان ہو وہ ڈاکٹر محمد سے میں نے کہا کہ آج کا مرد ریش کر رہا ہماری پڑی انہوں نے کہا ڈیڑھ سو روپے کی تو میں نے کہا ڈیڑھ سو روپئے اللہ کے بندے اس کے اوپر لکھے ہوئے انہوں نے سال والوں نے ان میں نے کہا پچاس روپے میں دو اس بننے بات مان لی کہا روپے میں دو تو انہوں نے بات مانی ہی. اور کہا بس پچاس کے بھی لیتا ہوں ایک ابز خان ڈاکٹر ہے تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہمارا پرانا شاگرد ہے میڈیسن کا تو وہ کہاں سے راضی بننا کہ فطرانہ رکھے نہ فسلانہ لگے رہتا ایسے مانتے نہیں بولے جانے جی نہ میرا فسلانہ دیتے ہو نہ میرا جو ہے تو فطرانہ دیتے ہو لیکن اس کو پکڑو اس سے ساٹھ روپے لو اس کا رسالہ جاری کرواری رسالہ <laughs> تو اس کو پکڑا جی لے کے اتنے پیسے کے بات ہے بریضوں سے اس کے اپنی کے اپنی اس سے کچھ نکالو کچھ کہ نہ آپ کو اس کا یہ زمین موار مل رہے ہیں اور رسالے کے بارے میں نے کہا کہ سو روپے میں دیا کرو انہوں نے ایک سو سٹھ روپے اس کا لگایا اور اس میں کہا ٹکٹ کا خرچہ ہمارا آتا ہے ڈال کا خرچہ آتا ہے دہینے کا اور, اور. اور میں نے کہا پھر جو یہاں سے اٹھاتا ہے اسٹال سے اس کو تو سستا کر کے تو کیا ہے نہیں وہ تین فرق کیا ہے آپ لوگوں نے ایک سو اسی بیس روپئے سے پوچھے بتا کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں دوبارہ نظر کرتے کتابوں پر بھی شکایتیں آپ پورا چارج کس کا ہے اور دکاندار ہے میرے ساتھ دکانداری کرتے ہیں ہم نے کہا پتہ اس کے لیے میں نے لفظ بولا تھا کہ یہ جو ہے تو تجارتی اسٹال نہیں ہے اشاہتی اسٹال ہے ہے کیا ہم اپنے بزرگوں کے علوم اور ان کے موقف اور ان کا فکر اور ان کا جو دینی موقف ہے اس کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں پیسے کمانے کی بھی بات ہوتی تو وہ تو وہاں دکان خرید کر شروع کر دیتے ہیں مالک ہوتا ہے کہ جمعے کی میں تقریر کرتا تھا لوگ آتے تھے تقریر سے لوگوں کا ذہن جذبہ بنتا ہے باہر نکلتا تو کسی نہ کسی سیاسی نسٹال لگایا ہوا ہوتے تو ان سے میں نے کہا کہ اللہ کے بندوں اور کو کھولے گی کم از کم افواج اور اسٹال سلگ ہوئے اپنے تو اللہ تعالیٰ فاگر صاحب کو کرے اس نے اسٹال شروع کیا اللہ نے اس کو کامیاب کر دیا اور بہت کام اس سے ہوا ما شاء لا اللہ لا اله الا الله لا